ہیرو کی مثل رونق اسلام سان با اسلام سنگ با ہیرو کی مثل رونق اسلام سان با اسلام سانگ با کیا خوب تھے آقا کے بخود سان با خو د سانگ با کیا خوب تھے آقا کے بخود سانگ با محبوب نے جب بھی ان کر ڈال اشارہ کر ڈال اشارہ ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان کی مثل بوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل ہوگی کہاں قربان گویں عشق میں ہر گام صحابہ ہر غم سنگاب دھاروں کی طرح مشرق مغرب میں گھ چمکے مغرب میں چمکے کر دین کو دنیا میں چلے عام صحابہ ہاں آم سنگ کر دین کو دنیا میں چلے عام صحابہ با آم ان پہ فدا میری یع ان ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان کی مثل ہوگی کہاں ان کی مثل بوگی کہاں ان کی مثل بھوگی کہاں ان کی مثل کہاں قرآن کہاں ان کے لیے ہینگ رضی عوا ہیں جی اوا کہاں ان کے لیے ہے رضی اللہ ہاں ہینگ رضی, رضی, ہاں رضی اللہ پاتے گئے مولا کے سب آم صحابہ ان صحابہ پاتے گئے مولا کے آم صحابہ ان آم صحابہ جنگوں کے ستم اور بدل خون میں رنگی ہاں خون میں رنگی ان پہ فیدہ میری جا ان پہ فیدہ میری جا ان پہ فیدا میری جا ان کی مثل ہوگی کہاں ان کے مثل ہوگی کہاں ان کے مثل ہوگی کہاں سنگتے غیرنج رنجو غم عالم صحابہ عالم صحابہ سنگتے غیرنگ جو غم عالم صحابہ عالم صحابہ معیار گ ایماں ہمارے لیے پیارے ہمارے لیے پیارے معیار گ ایماں ہمارے لیے پیارے ہمارے لیے پیارے Hey قابل صد عزت و اکرام صحابہ اکرام صحابہ ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان کی متل ہووگی کہاں ان کے متل گوگی کہاں ان کی متل ہوگی کہاں محفوظ رکیں ساری معمت کی ادائے معمت کی ادائے محفوظ رکیں ساری معمت کی ادائے معمت کی ادائے عالم میں پیمبر کہ پیغام صحابہ پیغام صحابہ عالم میں پیمبر کہ پیغام صحابہ پیغام صحابہ وہ بکر عمر ازرت اس ماں میرے اے در اس میرے اے ان پہ فدا میری جان ان پہ فدا میری جا ان پہ فیدا میری جان جا، جا، ان کی مزل ہوگی کہاں ان کے مزل ہوگی کہاں ان کے مزل ہوگی کہاں تھے ڈگر میں کس شان کے او کام صحابہ او کام صحابہ تھے ڈگر میں کس شان کے او کام صحابہ او کام صحابہ ہم فخر کنا ان کی محبت محنہ صر محبت مہنا صر نظروں کی زیارے ہیں برے اقوام صحابہ اقوام صحابہ ان پہ فدا میری یہ جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان پہ فدا میری جا ان کے مثل ہوگی کہاں ان کے مثل ہوگی کہاں ان کے مثل ہوگی کہاں ان کے مثل ہوگی کہاں ان کے مثل گوگے کہاں ان کے مثل گوگے کہاں ان کے مثل ہوگی کہاں ان کی مثل گوگی کہاں